السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بسم اللہ عجمعین میرے محرم بھائیوں بہنوں اور دوستوں دو ہزار چودہ کا بوڑھا سال رخص ہو رہا ہے ہو چکا ہے ہمارے دامن میں بے شمار تلخ یادیں چھوڑ کے جا رہا ہے اور ہمارے دیس پر بے شمار دکھوں کے زخموں کے نشان چھوڑ کے جا رہا ہے دنیا دکھوں برا جہان ہے یہاں سکھ تو وقتی چیز ہے دکھ دائمی چیز ہے اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ہمیشہ آفیت مانگو تو ہم تو اللہ کی بارگاہ میں آفیت کے ہی طلبگار ہیں اور رہیں گے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی لیکن انسان ہونے کے ناطے دکھ دکھی تو کر جاتا ہے اور خاص طور پر جاتے جاتے جو یہ حادثہ ہوا ہے نن منع ہمارے پھول جو کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئے ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز اور کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے ماں باپ کی تمناؤں کا خون بہن بھائیوں کی تمناؤں کا خون مجھے یقین ہے وہ بڑے عالی مقام پر پہنچے ہیں یقیناً پہنچے ہیں بچہ تو کافر کا بھی نابالغ مر جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا یہ تو اہل ایمان کی اولاد تھے اور اپنے خون کی پوشاک سرخ پہن کر اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں سجا کر ملے ہوں گے جا کے ابراہیم علیہ السلات کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ فرشتوں نے ان کا استقبال کیا ہوگا اللہ کے نبی نے ان کے ماتھے میں ہوں گے کلے لگایا ہوگا جہاں جہاں گولیاں لگی ہوں گی وہاں وہاں بوسے دیے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محل میں اتارا ہوگا ان کی ضیافت بھی کی ہوگی اور وہ امید ہے بہت خوش ہوں گے بہت خوش ہوں گے چونکہ ہمارے اور ان کے درمیان برزخ کا پردہ ہے ہمیں تو معلوم نہیں جو خبریں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں اسی کو سامنے رکھ کر یہ بات کر رہا ہوں اپنا بھی اور اپنے ہم وطنوں کا دکھ ہلکا کر رہا ہوں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور انشاءاللہ فرمائے ہوں گے ان کے والدین بہن بھائی انہیں اللہ تعالی اپنے خزانوں سے بہت بڑی جزا عطا فرمائے ان بچوں کا جانا ان تمام والدین کے لیے بخشش کا انشاء اللہ ذریعہ بنے گا میں اپنے سارے اہل وطن سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں نیا سال آ رہا ہے نئے عہد کے ساتھ اس میں داخل ہوں میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ حالات کا بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے نہ یہ کوئی سیاستدان بدل سکتا ہے نہ کوئی بادشاہ بدل سکتا ہے نہ کوئی سالار بدل سکتا ہے نہ کوئی پارٹی بدل سکتی ہے نہ سونے چاندی کے ڈھیر نہ فصلیں اگلتی ہوئی زمینیں اور نہ بہتے ہوئے دریا نہ زمین کے خزانے حالات کے بدلنے والا صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے, صرف اللہ ہے。 اور اللہ تعالیٰ فرماتے بندو جب تم میری مانتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور قرآن پاک یہ تو حدیث سنائی آپ کو قرآن پاک لو آمنوا من اگر یہ شہر والے میں یہاں لگا دوں قرآ کی جگہ لو ان اہل پاکستان اگر پاکستان والے اپنے ایمان کو مضبوط بنا لیں اور تقوی اختیار کریں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے اور پھر اللہ کہتے ہیں پھر میری برکت کی کوئی حد نہیں ہے اس کا دوسرا بھی حدیث کا بتا تم این ایزا غسی تو جب میری نا فرمانی ہوتی ہے پھر میں ناراض ہوتا ہوں غضبت تو اور جب میں ناراض ہوتا ہوں پھر میری لانت برستی تو اصل مسئلہ نیچے نہیں نیچے والوں کے ہاتھ میں نہیں مسائل ہم نے پیدا کیے ہیں ہماری نافرمانی ہمارا ظلم و ستم ہمارا جھوٹ ہماری بدیاں مجھے ایک جج نے بتایا کہ پاکستان کی عدالتوں میں جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان کی عدالتوں میں عدالت کے نام پر جو ظلم ہو رہا ہے پورے پاکستان کو ڈبو دینے کے لیے کافی ہے سارا معاشرہ امیر غریب طاقتور جو جہاں ہے جب اسے موقع ملتا ہے وہ ظلم سے باز نہیں آتا اور ظلم کے ساتھ اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے جس معاشرے میں جھوٹ پھیل جائے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا انی اذا غضبت و ادا غذب تو لنت جب نا فرمانی لوگ کرتے ہیں تو میں ناراض ہوتا ہوں پھر میں لانت برساتا ہوں اس کے ساتھ قرآن کو جوڑیں تو اللہ کہتا ہے الا اللہ النت اللہ کا دبین غور سے سن لو جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے پھر اللہ کہتا ہے اللہ غور سے سن لو ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے پھر میرے نبی فرما رہے ہیں من منشمہ جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت سے خارج ہو گیا میری امت میں نہیں ہے پھر میرے نبی نے فرمایا میں اپنے امتی سے دو گناہوں کی توقع نہیں کرتا اگر وہ میرا ہے تو ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکا کبھی نہیں دیکھ میرے بھائی بہنوں گلگت سے لے کر کراچی تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے دھوکا ہی دھوکا ہے ظلم ہی ظلم ہے کسے کہیں? کس کو مورے دے الزام ہے؟ سارا, معاشرہ و ستم سے ہوا ہے. سارا معاشرہ جھوٹ سے بھرا ہوا ہے جب جھوٹی قسمیں کھا کر گواہیاں دی جاتی ہیں زمین آسمان کا پٹتے ہیں دیکھ لو ہماری عدالتوں میں ہر گواہ جھوٹا ہوتا ہے اور وہ قسم کھا کے چھوٹی گواہی دے رہا ہوتا ہے تو میں اس وقت کسی خاص طبقے کا نام نہیں لیتا میں اور آپ ہم سب اس کشتی کے ڈوبنے کے ذمہ دار ہیں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا مجھے رہ سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے دل کے پھپھو جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ہم سب کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے اللہ کو منانے کی ضرورت ہے اللہ جب مان جائیں گے تو انہیں حالات کے بدلنے میں کیا دیر لگے گی یا محبتیں امن برکتیں قائم کرنے میں کیا دیر لگے گی بجلیوں کو گیس کو بحال کرنے میں اس کے لیے کیا مشکل ہے پہلی بات یہ ہے کہ قانون پر غور فرمائیں کہ ہم اپنی حالت کو بدلیں گے تو اللہ کا نظام اللہ کے فیصلے بدلیں گے ہم غلط راہوں پہ چلیں گے تو غلط فیصلے تو, تو اللہ کے غضب کے فیصلے آئیں گے اور ہم صحیح راہوں پر چلیں گے تو اللہ تعالی کی رحمت کے فیصلے آئیں گے میرا اللہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا میرا اللہ ہرگز ظلم نہیں کرتا و ما ربک بذلام للعبید اللہ ظلم سے پاک ہے اور حدیث قدسی ہے کہ ان اللہ یاه الناس ان اللہ حرم الظلم علی نفسه فلا تظالمو میرے نبی نے فرمایا لوگوں اللہ ظلم سے پاک ہے تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو لا حاصد ایک دوسرے سے حسن نہ کرو لا حضو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو لا برو ایک دوسرے سے منہ مو نہ موڑو وہ عباد اللہ اخوانا آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ اللہ کے بندے بن جاؤ نیا سال نیا سورج طلوع ہونے کو ہے آؤ میرے بھائی بہنوں ہم اس کی ابتدا کریں اللہ کے حضور بارگاہ میں سچی توبہ کے ساتھ آپس کی نفرتوں کو مٹانے کے ساتھ نفرتوں نے میرے دیش کو زخمی کر دیا ہے پارا پارا کر دیا ہے کبھی مذہب کے نام کی نفرت ہے جو و جدل تک پہنچ جاتی ہے کبھی سیاست کے نام کی نفرت ہے جو خون و خون کر دیتی ہے کبھی قومیت کے نام پر ہے کبھی صوبوں کے نام پر ہے کبھی زبان پر ہے آؤ میرے بھائی بہنوں ہم ساری نفرتیں مٹا کر ایک دوسرے کو گلی لگانا سیکھیں اختلاف رائے کرو ہر ایک کو حق حاصل ہے اسے نفرت کی آگ نہ بناؤ اسے کفر نہ بناؤ ہم تو پوری دنیا کے غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں گنتم خیر اخریت لناس ہم ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرنا شروع کر دیں آؤ بھائیو اس نفرت کو مٹائیں سیاست بھی کرو اختلاف بھی کرو محبت رکھو تجارت کرو اپنی اپنی زبانیں بولو محبت کرو اپنے عقائد اپنے مسائل پر چلو لیکن ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو جھوٹی گواہیاں جھوٹے پرچے کھوٹ ملاوٹ رشوت دھوکہ زمینوں پر قبضے بھتے غوا قتل ناحق حق زنا, زنا کے اڈے شراب شراب کے اڈے جوئے جوئے کے اڈے ماں باپ کی نافرمانی فرمانی بہن بھائیوں سے قطع تعلق بیویوں پر ظلم و ستم عورتوں کا اخلاق کی حدود سے پار نکل جانا یہ سارے وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جنہوں نے ہماری شام کو صبح ہونے سے روکا ہوا ہے ہمارے اندھیروں کو اجالے ہونے سے روکا ہوا ہے میں اس جاتے ہوئے سال کے آخر میں آپ سب بھائی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ آئیے ہم مل کر اللہ کی وارگاہ میں توبہ کریں اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس دیش کی صبح ہمیں دکھا دے تریسٹ سال چونسٹھ سال ہو گئے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے ایک تحفہ ہمیں ملا ہے میں آج اسی کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ آمین کہیں کسی کی ہائے کسی کا آنسو کسی کا رونا اگر میرے اللہ کو پسند آ گیا تو شاید بلکہ انشاءاللہ شاء اللہ یقیناً اللہ کی رحمت سے نامیدی نہیں آنے والا سال ہماری محبت کا ہوگا عزت کا ہوگا عروج کا ہوگا امن کا ہوگا آفیت کا ہوگا برکتوں کا ہوگا چونکہ کرنا اللہ نے اور ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں اس سے پہلے آپس کی رنجشیں ختم کر دیں ایک دوسرے سے بغض کو مٹا دیں آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں فوراً صلح کر لیں کسی پر زیادتی کی ہے جا کہ معافی مانگ لیں کسی نے آپ پہ زیادتی کی ہے اسے معاف فرما دیں ماں باپ کو دکھ دیا ہے پاؤں پڑ جائیں کسی پہ چھوٹا مقدمہ کیا ہوا ہے اسے اٹھا لیں چھوٹے مقدموں کی جو بھی کر رہے ہیں وہ اس سے واپس آ جائیں جو غلط فیصلوں کے لیے قلم اٹھا رہے ہیں وہ واپس آ جائیں جو چوری ڈاکے میں ہیں وہ واپس آ جائیں اس طرح میں کتنے گناہوں کی فہرست گرواؤں یہ چند بڑی بڑی چیزیں ذکر کی ہیں گالی دینے سے مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینے سے زمین آسمان کانپ پڑتے ہیں کہ ماں بیٹی کی عزت بہت بڑی عزت ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں ہمارے نوکر ملازم ان کو مالکان کس بے دردی سے ماں بہنوں کی گالیاں نکالتے ہیں بہن ماں بیٹی بڑی عزت کے رشتے ہیں انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رسوا کرنا یہ بڑی زیادتی اور ظلم ہے تو آئیے ہم سب مل کر توبہ کریں نئے سال کو شروع کریں محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ درگزر کے ساتھ رواداری کے ساتھ کشادہ سینے کے ساتھ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے ساتھ ایک دوسرے کی محبت کے ساتھ کسی کے عیب نہ دیکھو اپنے عیب دیکھو ہمارے ساتھ صاحب فرمایا کرتے تھے دھن دھن اپنی دھن پرائی دھنی کا نہ پن تری روئی میں چار سب سے پہلے ان کو چون ہمارے اخبار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے اوروں کے ایب دیکھنا چھوڑیں اوروں کی خوبیاں تلاش کریں اپنی کمیاں تلاش کریں اس سے آپ کو اللہ کا قرب ملے گا آپ اوروں کی خوبیوں میں بھی کمیاں ڈھونڈیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا اللہ ناراض ہو جائے گا ہم اپنے عیب دیکھیں اوروں کی خوبیاں دیکھیں اللہ بہت خوش ہو جائے گا جو اوروں کے ایپ چھپاتا ہے اللہ اس کے ایپ چھپاتا ہے انت وصل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره يا رحيم كل صريخ لما مكروا به غياضه ومعاده يا غياضه المستغيثين يا غياضه المستغيثين يا غياضه المستغيثين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا أحكم الحاكمين يا أسرى الحاسبين يا خير الراسقين يا خير الغافرين يا خير الناصرين يا خير الفاتحين يا خير الفاصلين يا خير الوارثين يا خير الوارثين يا خير الوارثين يا خير الوارثين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اے زمین و آسمان کے شہنشاہ اے اولین و آخرین کے مالک اے وہ ذات جسے زوال نہیں اے وہ ذات جو نیند سے پاک ہے جو اونگ سے پاک ہے جو ارش و فرش سے پاک ہے جو لوح قلم کرسی کا محتاج نہیں ارش و فرش کا محتاج نہیں مشرق مغرب کا محتاج نہیں شمال جنوب کا محتاج نہیں ذات جس کا نام اللہ ہے جس کی صفت سمد ہے جس کی صفت لم یلد لد ولم یو لد ہے جس کی صفت ولم یق الہو کفون احد ہے جس کی صفت متخذ صاحبتن ولا و ہے جس کی صفت لم یک له شریک انفل ملک ہے جس کی صفت لم یق الہو ولی من اللہ ہے جس نے ہمیں کہا فقبر ہو تقبیرہ فن وہ کا جس کا کوئی شریک نہیں جو کسی کا محتاج نہیں جس کی کوئی شے ضرورت نہیں اے مالک ہم محتاج ہم ضرورت مند ہم حاجت مند لا مل منجا من کا اللہ میرے مالک تیرے سوا کوئی جائے پنا نہیں تیرے سوا کوئی چھاؤں آسرا نہیں میرے مولا ہم کٹے ہوئے ہم لٹے ہوئے ہم پٹے ہوئے ہم دھتکارے ہوئے ہم ٹھکرائے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ہمارے حال پر کرم فرما ہمارا دیس خون خون ہے اے اللہ ترا فرمان ہے ای وقت ہو الی ہلو وسیلا میرے مالک اپنی تین نے فرمایا کہ میری ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلا اختیار کرو یا اللہ تیرے نبی نے ہمیں ایک حدیث سنائی کہ ایک غار میں تین آدمی چھپ گئے تھے بارش کے وجہ سے اوپر پتھر آ پڑا تھا تو انہوں نے اپنے نیک امال کا تجھے واسطہ دیا تھا تو میرے مالک تو نے وہ پتھر ہٹا دیا تھا مالک یہ پورا سال گزر گیا ہماری جھولی خالی تھی ہم تیری بارگاہ میں کس چیز کو وسیلہ بنا کے پیش کرتے تیری رحمتوں کے در کھلوانے کی درخواست کرتے لیکن آج ہماری جھولی میں چند پھول ہیں ہماری جھولی میں ماسوں بچوں کے تڑپتے ہوئے خوبصورت لاشیں ہیں ان کے جسموں پر ان کے چہروں پر ماتھوں پر پڑی ہوئی گولیوں کے نشان ہیں یا اللہ یہ وہ سہرے ہیں یہ وہ خوبصورت میک اپ ہے جو تون نے انہیں عطا کیا یا اللہ ہم پہلے خالی جولی تھے آج ایک چھوٹی سی کربلا تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے یقیناً یقیناً ہم دکھی ہیں لیکن ہمیں ان کے بارے میں یقین ہے کہ وہ بڑے خوش ہوں گے اور یا اللہ تاریخ بتاتی ہے کہ کربلاؤں سے دین نیچے نہیں ہوا اونچا ہوا ہے بے گناہوں کے خون نے ہمیشہ تیرے محبوب کے دین کو پانی لگایا ہے ان کے بکھرے ہوئے جسموں کی بوٹیاں اور لاشیں تیرے محبوب کے دین کے لیے کھاد بنی ہیں میرے مالک آج ایک چھوٹی سی کربلا لے کر ہم تیری بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں اور ان معصوم ننے بچوں کا ان کی آہوں کا ان کی چیخوں کا ان کے تڑپتے لاشوں کا ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں ان کی ماںوں کے نووں کا ان کی ماؤں کی چیہوں پکار کا ان کے باپ کے ان کے والدین کے آنسو کا ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں میرے مالک اس ملک کی شام کو سویر میں بدل دے اس کی اندھیری رات کو اجالوں میں بدل دے آج ہم کچھ سرمایہ دار ہو چکے ہیں ہم پہلے بالکل غریب اور فکیر خالیہ تھا آ رہے تھے تیری بارگاہ میں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا آج کچھ سرمایہ ہمارے ہاتھ میں آ... آیا ہے ہمارے ایک سو چالیس معصوم بچوں کا یہ اللہ خوبصورت یا اللہ بارات ہے تیرے حسین کی بھی بارات زینب نے کہا تھا واہ محمد واہ محمد حسین بلارا مزمل یا اللہ یہ آج بھی دلوں کو پرا پرا کرتا ہے کہ ہائے یا رسول اللہ آج آپ کا حسین اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنے ہوئے ہے اپنی بوٹیوں کا ہار بنائے ہوئے ہے آج ہمارے ایک سو چالیس بچوں نے اپنے خون کے سرخ جوڑے پہنے ہیں اپنے بوٹیوں کے ہار بنائے ہیں پیشو یا اللہ, یا اللہ! شاید بر ایسا پاکیزہ بے ہونا خون نہ بہا ہوگا یا اللہ ہم ان کے خون کے توفیل یا اللہ ان کی آہوں کے توفیل اپنے ملک سلامتی کا سوال کرتے تیری ہمارے حکمران بے بس ہمیں کسی سے گلہ نہیں ہمیں اپنے آپ سے گلہ ہے نے روکا ہم نہ رکے نے سمجھایا ہم نہ سمجھے تم نے بلایا ہم نہ آئے تیری ہم نے ویران کر دی شراب خانے آباد کر دیے ہم نے سارے کاروبار کا اڈا بن کی قدر کو کہا ہم نے ماں باپ کو زلیل کر اے میرے مالک آ جاؤ تجے ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا عمل تیری میں تو ہے, ہمارے لیے بہت بڑا کہ میں نے ماں باپ خدمت کے لیے بچوں کو دودھ نہ پلایا ساری رات سرا نے کھڑا رہا اس وسیلے سے پتھر ہٹا دے تم نے ہٹا دیا دوسرے نے کہا تھا <تصال> میں نے بچی کی عزت کو خراب ہونے سے بچا لیا پتھر ہٹا دے تو نے تھوڑا اور ہٹا دیا تیسرے نے کہا تھا میں نے مزدور کو پوری مزدوری دے دی بہت زیادہ دے دی پتھر ہٹا دے تو نے پورا ہٹا دیا تھا یہ بہت یا اللہ. یا اللہ تیری بارگاہ میں تو کوئی عمل بھی ہے ایسا نہیں کہ ہم پیش کر سکیں بہت حقیر ہیں لیکن یا اللہ یا اللہ ہماری اوقات کے مطابق یہ ہماری اوقات کے مطابق یہ بہت بڑا بہت بڑی چیز ہے اے میرے ایک چھوٹی سی کربلا لے کر ہم تیری بارگاہ میں آئے ہم ان بچوں کے لیے دعا ہیں کہ تیرے محبوب نے ان کا استقبال کیا ہو ان کے بدنوں کو ان کے ماتھوں کو چھوما ہو حسین نے استقبال کیا آسم نے گلے لگایا عبداللہ بن حسین علی ال نے انہیں سینے سے لگایا عباس بن علی نے انہیں گلے سے لگایا ہماری چھوٹی سی کربلا کو بڑی کربلا کے ساتھ میلا عثمان غنی نے انہیں سینے سے لگایا. پہلا مظلوم یا اللہ حضرت سمیہ نے انہیں اپنی گود میں لیا حضرت یاسر اسمت کے پہلے مظلوم شہید انہوں نے انہیں, انہیں اپنی گود میں لیا ہو انہیں پیار کیا انہیں بوسی تھی. اللہ تیرے پیارے محبوب کے پیارے ساتھی میں اپنی گود میں لیا انہیں پیار کیا انہیں اپنے ہاتھ تیرے نبی نے ہفتوں سے پلایا ہو کھلایا ہو یہ تو ہم ان کے لیے مانگتے ہیں یقیناً تو نے کیا ہوگا کیا ہوگا <تصفح> مجھے یقین ہے تیری رحمت سے کہ کرملہ کے سب شہدا نے کیا ہو گلے سے یہ اللہ اتنی لمبی رات بائیس دسمبر کی رات سب سے لمبی ہوتی ہے بارہ تیرہ گھنٹے کی. میرے دیش کی رات رات تو تریسٹھ سال کی ہوگی گئی سال کی ہوگی یا اللہ آپ صبح کرتے یا اللہ صبح کرتے مان بچے کا رکھا ہی امیر خسرو نے کہا تھا بن شیخ میں بھی اے میرے مالک ہم تیری بارگاہ میں فریاد کرتے خیزان دکھائی ہے بہار بھی دکھا نوحے سنوائیں ہیں ہنسیاں بھی سنوا دکھ درد کی داستانیں سنی ہیں پڑی ہیں خوشیوں کی داستانیں بھی سنا ہمارے دیس پر کرم کرتے سذل کرتے ہماری یہ ننی منی کربلا قبول فرمز اُٹھورے دیس کے کرم ہمارا کوئی حفیظ نہیں ہمارا حفیظ تو ہے ہمیں کسی پہ آسرا نہیں نہ, ایٹم پر, نہ فوج پر نہ پولیس پر نہ پہرے داروں پر ہمارا تو حفیظ بھی ہے وکیل بھی ہے نگبان بھی ہے ہم تو یہ تیرے محبوب کے آنسو کے تو خیل جو امت کے لیے اتنے بہے اتنے بہے کہ یا اللہ نے خود جبریل کو بھیجا کہ ہے میرے محبوب آپ اتنا نہ روئیں ہم آپ کو راضی کریں گے <تصفح> یا اللہ ان آنسوں کے تو فیل یا اللہ ہمارے دیس پر پوری امت پر رہم فرما دے رہے تو کرے گا تو ہوگا تو, کرے گا تو ہوگا کر دینا کر دے کر دے آج تو ہاں کر دے, کر دے یا اے آسمان کے دروازوں آج ہماری فریاد کے درمیان حائل نہ ہو ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ اے عرش کے دروازوں کھل جاؤ کھل جاؤ اے ساتھ آسمان کے فرشت ہمارے ساتھ آنسو اے رب ہماری فریادیں اپنے تک پہنچا دے اپنی فریادیں پہنچ رہی ہیں پہنچ رہی ہیں پہنچ رہی ہیں انہیں قبولیت کا شرف دے دے انہیں قبولیت کا شرف دے دے انہیں قبولیت کا شرف دے دے, دے, دے. سال عزت کا من آفیت کا من محبت کا نفرت کوئی نہیں مجھا سکتا تیرے سوا آ आजा میرے اللہ تجا تو, تو کر دے میرے والد تو کر دے میرے والی. تو صحابہ کے لیے آیا تھا ہمارے لیے بھی آ تو اہل بدر کی مدد کے لیے تیرا نظام چلا تھا ہمارے لیے بھی چلا دے اللہ <سلام> <سلام> ہمارے لیے بھی چلا دے زمین و آسمان کے تو تو طاقتور ہے ہمارے ذوف کی حد نہیں تیری طاقت کی حد نہیں. ہماری ذلت کی حد نہیں تیری عزت کی حد نہیں. ہماری پستی کی حد نہیں تیری بلندی کی حد ہے ہماری بے بسی کی حد نہیں تیری قدرت کی حد نہیں اے میرے مالک معصوم ننڈی ان لاشن کی توپے hmm. نکال دے صبح نکال دے صبح جو... hmm. فیصلہ کر دیا ہو گیا تھی فیصلہ کر دیا ہو گیا یہ ہمارے دیش کا شیرا ہے یہ بچ انہوں نے ہمیں اہل کربلا کی نسبت دے دی یہ ہمارے دیش کا سیرہ ہے عثمان غنی کی نسبت دے دی سمیہ یاسر کی نسبت دے دی اے میرے رب تیرے نام پہ آج تک جتنے سولیوں پہ لٹکے ان سب سے انہوں نے ہمیں نسبت دے دی ہے اے میرے مالک ان معصوم بچوں کی تو ان کے والدین کے دکھ درد نوحے اور جگر کے کے یا اللہ پورے ملک پر کرم کر دے کرم کر دے کرم کر دے جن کے بچے تیرے پاس آ گئے ان کو آباد کر دے، شاداب کر دے، نحال کر دے، خوشحال کر دے اے مالک حفیظ بن جا، وکیل بن جا، کفیل بن جا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی ذاخرت حسنا وقینا عذاب النار وصلا اللہ تعالیٰ لنبی الکرمی آمین برحمت اللہ